کرنے کام toh lega aate de dil san yar olsun kaşar görçüme behbar da men in love. In the name of the Lord, In کنجر کا الحدیث حضور پاک علیہ السلات و السلام کے ارشادات نہادی مبارک کی حامی تشہیر خزائب الحدیث کا نام کلو من كل علیہ السلام کنو بنی آدم حبا حبا جس نے اس جان کو لازم کر لیا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات دیں گے اور ہر غم سے خوش آدمی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رسم عطا فرمائیں گے کہ جس کا اسے گمان بھی نہ ہوگا اور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام جی اپنے آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار کثرت سے ارپار کرنے والے ہیں حضا تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگ تم سب کے تب ہو لیکن تم بہترین خطا بن جاؤ بہترین خطا کیسے بنیں تو جو توبہ کر لے وہ بہترین خطا کا ہے اس پر میرے شاگردوں نے پوچھا کہ خطا تو شر ہے خیر کیسے لگا دیا اس کا جواب میں نے دیا کہ اللہ تعالی کی توبہ کی کیمیکل میں یہ کرامت ہے جیسے شراب میں سرکہ ڈال دو تو ساری شراب سرکہ بن جائے گی اور قلب مانیت سے حلال ہو جائے گا قلب میں نے تبدیلی یہ مانیت مالیت تبدیل ہو جاتی شراب کی خصوصیات بدل جاتی ہیں تو خطا تو شر ہے لیکن توبہ کی برکت سے بہترین خطا کار ہو جائے گا شر کو اللہ تعالی خیر بنا دیں گے پھر ایک سوال اور پیدا ہوا کہ خیر و فتعین میں فتعین بھی مٹا دیتے خالی خیر رکھتے فطا کار کی نسبت سے تو شرم آ رہی ہے میں نے کہا کہ ختائن عربی ترکیب میں مذاق ملے ہیں اور عبارت میں مقصود مذاق ہوتا ہے جیسے جا غلام زین زید کا غلام آیا اس میں غلام کا آنا مقصود ہے تو یہاں مراد خیر ہی خیر ہے لیکن خطائین کو اس لیے باقی رکھا تاکہ توبہ کی کرامت معلوم ہو کہ تم تھے تو خطا کار لیکن توبہ کی برکت سے بے بہترین ختاکار ہو گئی آگے کسی کو چھپ کر نہیں بیٹھنا چاہیے ہو شہر کے ہاں تو اوور ایکسپوزنگ کام آتی ہیں عورتیں ایک دوسرے کو تانے دیتی ہیں ذرا کوئی زیادہ کوئی خوبصورت آ گئی ہسی نجی میں اور وہ اترا بھی رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی اپنے آپ کو کون ایکسپوز کریں یہاں اپنے آپ کو کھانتا ہوں یا کھانتا ہوں تو بنتا ہوں استحفار کے فوائد دوسری حدیث شریف پڑھی تھی استثار و توبہ کے مطابق اور بہتر یہ ہے کہ دو رقط پڑھ کر توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اور یہ کہے کہ اے اللہ تیری رحمت میں گناہوں سے بہت پڑی ہوئی ہے ایک کروڑ گناہ بھی معاف کرنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں جو کثرت سے استحفال کرے گا تو ہر مصیبت سے اللہ اس کو نکال دے گا یہ فوائد ہے پہلا فائدہ ہر معافیت ہر مصیبت سے اللہ اس کو نکال دے گا گناہ تو معاف ہوں گے ہی یہ اس کے فوائد ایکسٹرا ہیں ہر مصیبت سے اللہ اس کو نکال دے گا نمبر دو غم سے نجات دے گا نمبر تین ایسی جگہ سے اس کو رس دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا دیکھو کیسا محبوب ہے کہ نہ صرف گناہ معاف فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش بھی فرماتے ہیں دوبارہ سن لیجیے دوسری حدیث شریف پڑی تھی استفار و توبہ کے متعلق اور بہتر یہ ہے کہ دو رفت پڑھ کر توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگی اور یہ کہے کہ اے اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑھی ہوئی ہے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 تو دوستو اتفار کے لیے تین انعامات زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات گناہوں کے چھوڑنے اور تقوی اختیار کرنے کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اس کے سب کام آسان کر دیں گے آپ کا کوئی دوست روزانہ آپ کے پاس آ کر آپ کا دل بہلاتا ہو اور پھر وہ کسی مصیبت میں پھنس جانے کی وجہ سے نہ آئے تو اگر آپ واقعی دوست ہیں تو को اس کی مصیبت کو ताकि کی کوشش کریں گے تاکہ وہ پھر آتا رہے اللہ की کو بھی اپنے بندے کی آواز اس کی منازع اور اس کا الوا حلوا کرنا مقبول ہے جب وہ کسی مصیبت میں فستا ہے تو اللہ تعالیٰ جلدی اس کی مصیبت ڈال دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ پھر میرے حضور میں آ جائے جلدی سے مصیبت ڈالنے کا راز یہ ہے رائے دوستی ہے تو اللہ تخوا کی برکت سے اپنے دوستوں کا کام آسان کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے پر اس کو مصیبت سے مخرج یعنی ایگزٹ دیتے ہیں جدہ میں لکھا رہتا ہے کہ ایک طرف مخرج اور ایک طرف ایگزٹ یعنی ہر مصیبت سے نجات دیتے ہیں اور ایک جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم گناہ چھوڑ دو تو تم کو ہم ایک نور عطا دیں گے جس سے تمہیں بھلائی اور برائی میں طویض پیدا ہوگی اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ پر یہ سارے انعامات تو ہم دیں گے ہی سب سے بڑا انعام یہ دیں گے کہ تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھتے ہیں یعنی تم کو ولی اللہ بنا دیں گے اس سے بڑھ کر تقویٰ کا کیا انعام ہو سکتا ہے اب دیکھیے اردو صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ پرانے پاک میں مستقیوں کے لیے جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کے لیے بھی وہ فضیلتیں بیان کی توبہ کرنے والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم توبہ کر لو تمہیں بھی وہ نعمتیں ملیں گی جو مستقوں کو ملتی مخرج یعنی نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے نجات مل جائے گی اور تمہیں رزف ایسی جگہ سے دیں گے کہ وہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی نے تقویٰ پر جو نعمتیں بیان فرمائیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے استفار توبہ کرنے والوں کو بھی بری نعمتیں دلا دی قاری نے کی حجیب میں نک کیا مستعفرینہ نظلوم یعنی معافی مانگنے والے اللہ کے یہاں اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نواہدین یعنی اے گناہ گارو تم توبہ کرو ہم تمہیں صرف معافی نہیں دیں گے بلکہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے دیکھو فرما رہے ہیں کروڑوں کروڑوں کرو گناہ کر لو اگر ایک دفعہ عشق کے ندامت گرا دو بس سمجھ لو کہ کام بن گیا معافی ہو گئی ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتے کیا ہے رابطہ آو فارے کشیر نے کیا ہے رابطہ آو فمی کو کام ہے کچھ آسمان سے کیا ہے رابطہ آہو حمان سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا سیکھو حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ جب گناہ گار بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں اللہ معلوم القدر کی تفصیل میں عجیب شریف نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب ہیں حدیث قدسی ہے کہ جب گناہ گار بندہ رو رو کر معافی مانگتا ہے تو ہمیں اس کے رونے کی آواز سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں کی آوازوں سے زیادہ پسند آتی بتاؤ اور کیا چاہتے ہو اور یہ بھی فرما رہے ہیں خبردار رحمت سے نا امید نہ ہونا رحمت سے نا امید مت ہونا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا میرے شہر فرماتے تھے کہ جیسے کوئی ابا کہ خبردار بیٹو مجھ سے ناؤمید مت ہونا ورنہ ڈنڈے لگا دوں گا تو یہ انتہائی کریم ابا ہوگا ورنہ ابا کہتا کہ نا امید ہو گیا. توھاگ تو جائے کو دے دوں گا ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں خبردار اگر مجھ سے نا ہو گئے تو جہنم کے ڈنڈے لگا دوں گا یہ انتہائی کرم ہے ان اللہ یغفر بجیاں آ اللہ تعالی سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ توحیع اور استفال توبہ نصور سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے توحید ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ مجھے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے آبشار کی آبشار ہم سب پر ہوں گے السلام علیکم اللہ